بس <تصوح> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود وزنبی حاضر خدمت نازرین رمضان مبارک کا آخری اشرہ ہے آج پیسواں روزہ ہے پاکستان میں آپ کے ہاں بھی تقریباً یا چوبیس ہوں گے یا پچیس ہوں گے جہاں جہاں دور دراز علاقوں میں آپ موجود ہیں بالآخر یہ اشرا بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے متقفین اللہ کے مہمان بن کے اللہ کے گھر میں بیٹھ چکے ہیں اب چاند کا عید کی چاند کا انتظار ہو رہا ہے لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں لیکن چاند کا انتظار کرنے سے پہلے ہمیں اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے کیا ہم نے رمضان بھر ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے ہیں کیا ہم نے تلاوت کلام پاک کی ہے کیا ہم نے اپنے طور پر خیرات زکات صدقات کی کوشش کی ہے نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کی ہیں اگر یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے تو تو عید کی خوشی ہمیں بھرپور طریقے سے منانی چاہیے لیکن اگر ہم نے روزوں کے ساتھ بددیانتی کی ہے مطلب روزے نہیں رکھے تراغیاں نہیں پڑھی تلاوت کلام پاک نہیں کی تو ذرا ایک لمحے کے لیے آپ بھی سوچیے میں بھی سوچتا ہوں کہ کیا ہم عید منانے کے مستحق ہیں عید کن لوگوں کی ہوتی ہے ان کی جنہوں نے روزہ رکھا یا ان کی جنہوں نے روزوں کے ساتھ بدعانتی کی اور انہیں پسے پش ڈال دیا اللہ کے احکامات کو پسے پوچھ ڈال دیا اور رمضان کا کوئی اہتمام نہیں کیا عید تو دراصل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے روزے رکھے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ مزدوری کی ہے اور اللہ تعالیٰ مزدور کی مزدوری کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے ادا کر دیتے ہیں چنانچہ چاند راج ہے وہ ان لوگوں کے لیے تحفہ لے کر آئے گی جنہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے ہیں ان کے لیے یقین نہیں ہوگی جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں متقفین اعتقاف میں ہیں چاند کی تیاری ہو رہی ہے آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ چاند جو ہے اسے دیکھنے کی صورتحال کیا مفتی صاحب رویت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور رویت ہلال جو ہے ہوتی ہے چاند دیکھا جاتا ہے باقاعدہ اب تو بہت جدید زمانہ ہے مطلب سائنٹیفک زمانہ ہے تین مہینے کے چاند جو ہیں ان, کا ان کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے ان کا ظہور کب ہوگا ان کی پیدائش کب ہوگی وہ کب طلوع ہوں گے کب غروب ہوں گے ان کی موٹائی کتنی ہوگی کیا اس دور میں رویت ہلال ضروری ہے عرض باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد اللہ چام دیکھنے کا حکم حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام مشہور کتابوں میں ادیث موجود بخار مسلم وغیرہ کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے کر افطار کرو مطلب کہ چاند دیکھ کر عید مناؤ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ نہایت واضح لفظوں میں اعلان کر رہی ہے کہ عید منانی ہو یا رمضان رکھنا رمضان کے روزے رکھنا ہو تو دیکھنے ہی سے کام بنے گا دیکھے بغیر کام نہیں بنے گا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کا علم مطا فرمایا اتنا علم مطا فرمایا کہ تمام مخلوق کا علم آپ کے علم کے سامنے ایک ذرے کے حیثیت میں رہتا اس کے باوجود سرکار والم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو چاند کا اعلان اس طرح فرمایا بغیر دیکھے بلکہ امر کو یہ تعلیم دی کہ دیکھ کر جو ہے اعلان کرو تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اکوپمنٹس کے ذریعے ہم جناب ڈیٹ اس کی صحیح معلوم کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو بھی کیلنڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں عموما ان کے اندر ڈیٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے ایون یہ کہ میرے الیکٹرانک گھڑی ہے اس میں بھی ایک دو دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ سعودی عربیہ کے اندر جہاں پہ سالوں سے رواج ہیں وہ لوگ بھی اپنے یہاں پہ کیلنڈروں کے اندر ڈیٹ چینج کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب عید وغیرہ کا موقع آتا ہے تو وہ لوگ اپنے جو ہے چاند کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس کا عموماً اعلان کیا جاتا ہے سبھی کوئی غلط کر دیا کر دیا ورنہ عموماً طریقہ کار یہی ہے اچھا کیا یہ جو اب جدید ایجادات ہو گئی ہیں سائنٹیفک ایجادات ہو گئی ہیں جن کے ذریعے چاند قبل از وقت دیکھا جا سکتا ہے مصنوعی سیارے ہیں اور آبزرویٹریز لگی ہوئی ہیں جہاں سے ہر چیز کو جو ہے آبزرو کی جا سکتی ہے کیا چاند کی رویت کے حوالے سے اشتہاد کیا جا سکتا ہے لیکن چاند کی رویت کے حوالے سے اشتہاد غرض کریں خوب کریں مگر ہر وہ اشتہاد مردود ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہو صحیح. جو قرآن کے مخالف ہو صحیح. تو چنانچہ اگر استہاد کو ایسا کیا گیا ہے हुँ. کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑنا پایا جا رہا مثلاً سب الت ہی وقت الرویت دیکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کو چھوڑنا پایا جا رہا ہے تو وہ اشتہاد مردود ہے باطل ہے اور ایسے استاد کو سخت ناپسند کیا گیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مزید فرقار حمید مرشا فرمایا وہی غیر رسبیل علم و اللہ اتنا مساح مساعد مسیحا اور جو کوئی بھی مومن کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپناتا ہے تو ہم اس کو پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف وہ پھرتا ہے اور اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے بہت برا ٹھکانا ہے وہ تو مسلمانوں کا ایک راستہ ہے سارے دنیا کے مسلمان قلبی طور پر اس بات میں متفق ہے کہ چاند دیکھ کر کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اب چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جناب کے سب کی ڈیٹ ایک ہو جائے حالانکہ جو جغرافیہ طور پر ممکن نہیں ہے جی جب ہم یہاں پہ عید کرو گے تو بعض پہ لوگ مسلمان سو رہے ہوں گے ان کے اگلے دن جو ہے عید کا ہوگا جی جو ابلی طور پر پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے جو کام تو اس کے اندر مداخلت کر کر جس کو یعنی تبدیل نہیں کر سکتے یعنی جو نیچرل ہے اس کو چھوڑ دیا لیکن شریعت کا حکم اس کو باقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح ایک کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم انکل نازی بات کر رہی ہوں جی وعلیکم السلام جی نادیہ انکل آپ کیسے اللہ کا شکر ہے اور وعلیکم السّلام الحمد للہ رحب العلوم جی, جی نادیہ بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی کار بیٹا بیٹھا ہوا ہو اور جیسے لڑ ہونا اور وہ جگہ چینج کرتی ہو ٹھیک ہے نا کسی وجہ سے تو وہ چینج کر سکتی ہے اچھا جیسے وہ چاہتی ہوں کہ میں یہ جگہ چینج کر کسی اور جگہ بیٹھ جاؤں اور دوسرا سوال یہ تھا اگر جہاں پر بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر گانے وغیرہ کی مطلب سانوی دکان ہو وہاں پر گانے وغیرہ آوازیں آتی ہو تو اس پراف ایتکا... ایتکا... پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا اور دوسرا, جو... دوسرا سوال تیسرا سوال یہ ان کہ کے... عید آ... کی نماز کی خزاں ہوتی ہیں اچھا اور اگلے سوال یہ جو محکمہ موسمیاب ہوتے ہیں وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جان نظر نہیں آئے گا یا آئے گا تو اس حوالے سے آپ فرمائیں اچھا ٹھیک بات کرتے ہیں پہلے ان کے سوالوں کے جوابات دے دیتے کیا خاتون کوئی کسی جگہ بیٹھی ہو اعتکاس کے لیے تو جی وہ جی اپنی جگہ تبدیل کر سکتی ہیں نہیں مسئلہ مسئلہ شریح یہی ہے کہ جب ایک جگہ موتخب بنا لیا ہے اب اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تبدیل کرنے کے لیے اس مقام سے نکلنا پڑے گا جب اس مکان سے نکلیں گے تو پھر وہ اعتقا ٹوٹ جائے گا جس جگہ احتکاف میں بیٹھے ہیں اگر وہاں پھنستے کسی کوئی ایسا مکان ہے جو سر راہ بنا ہوا روڈ پہ بنا ہوا ہے روڈ کے باہر جو گاڑیاں وڑیاں چلتی ہیں اس کی آوازیں آتی ہیں ڈسٹرب کرتی ہیں اس احتکاب پہ کوئی دیکھا احتکاب پہ تو اثر نہیں پڑے گا البتہ اس جگہ کو مقرر کرتے وقت پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اس جگہ پہ آوازیں وغیرہ آئیں تو پریشانی کا باعث بنے گی تو میرا لیے غلطی ہے لیکن برال لی اعتکاب ہو جائے گا عید کی نماز کی قزا ہوتی ہیں عید کی کی تو نہیں ہوتی نکل گئی تو نکل گئی اچھا ایک سوال میں پوچھ رہا کہ روزہ آج کل ایک اور رواج ہے ناظرین آپ کی جگہ ایک ہے سوسائٹی میں وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس صاحب سے کہ بعض حضرات نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ رمضان کا چاند دکھتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر بڑھ جائے گا شوگر لیول بڑھ جائے گا السر تکلیف دینے لگے گا اور پھر وہ فدیہ دینا شروع کر دیں چونکہ اللہ نے انہیں پیسہ دیا ہے چنانچہ پیسے کے بدلے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور فدیا کیا ایسے ممکن ہے ایسا ممکن نہیں ہے بلکہ حکمت شريح یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی بیمار پڑ گیا ہے تو وہ اپنا فیدیا ادا کرے لیکن اگر رمضان کے بعد اللہ تبارك تعالیٰ نے كوئی شفاطہ فرما دی تو فدیہ سب کا سب نفل ہو گیا ہے اب یہ اپنے روزوں کی قضا کریں كریں گے لیجیے بہت خطرناک ہو گیا ناظرین آپ سوچیے میں ایک سے پہ جاتا ہوں السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ روزے كا مطلب کوئی نہیں ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے چلیے فدیا دے لیں گے اگر ہم صحت مند ہو گئے رمضان کے بعد تو فدیا جو ہے وہ معطل ہو جائے گا نفل ہو جائے گا اور ہمیں روزے پورے رکھنے پڑیں گے روزہ فرض ہے اور فرض سے کوئی مفر نہیں ہے جس طرح نماز جو ہے وہ بالآخر قضائے عمری ہی کیوں نہ ہوا کرنی پڑے گی روزہ بھی اگر چھوٹ گیا تو زندگی کے کسی حصے دقت کرنا ہی پڑا یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ سہولتیں جو ہے معذوروں کو بیماروں کو اور ان لوگوں کو جو صحت مند نہیں ہو سکتے وہ سہولتیں دی لیکن وہ سہولتیں عام آدمی کے لیے نہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا نادیا کا ایک سوال محکمہ موسمیات کے حوالے سے رہ گیا تھا کیونکہ کتنی محکمہ موسمیات والے پہلے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کا اعلان کرنا تو وہ ایک اندازہ ہے محکمہ موسمیات بھی خود یہی کہتے ہیں کہ توقع ایسا ہو جائے وہ بھی کوئی یقینی کنفرمیشن نہیں کرتے hmm. تو وہ ایک توقع ہی ہے توقع کا مطلب یہ ہوتا کہ جب وہ اس ٹائم پر جو اس چیز کو تلاش کیا جائے hmm. اگر نظر آیا ہے تو ٹھیک ہے اگر نظر نہ آئے تو اگلے دن دیکھ لیا جائے تو محکمہ موسمیات کا اعلان یا آبزرویٹریز کے ذریعے چاند کا پیدا ہونے کا دن اگنے کا دن وغیرہ اگر معلوم ہو جائے hmm. تو اس نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ اس دن جو ہے چیک کیا جائے اگلے دن بھی چیک کر لیا جائے تو اس سے مدد لی جائے یہ نہیں کہ یکسر اس کو انکار کر دیا جائے تراوی گھر میں پڑھی جا سکتی ہے جی ہاں تراوی گھر میں پڑھی جا سکتی ہے جائز ہے اور جماعت تراوی کی جماعت چونکہ وہ اس میں داخل نہیں ہے ضروریات میں سے تو اگر کوئی گھر میں پڑھتا ہے تراوی تو حرج نہیں ہے اچھا تراوی میں قرآن جو ہے ترتیب سے سننا ضروری ہے دیکھیں تراوی کا مقصد قرآن سننا ہی ہوتا ہے हुँ. تو سنت تو اسی صورت میں ادا ہوتی ہے کہ جبکہ قرآن ترتیب سے سنا گیا لیکن اگر کوئی آدمی اپنی مصروفیات کے باعث پابندی سے ایک ہی مسجد میں شریک نہ ہو سکے ایک دو تراوی کہیں اور پڑھ لے تو, تو اتنا ہوگا کہ یعنی پورے قرآن سننے کا جو سواب تھا وہ تو نہیں ملا البتہ قیام العل کا جو کا سواب ہے جو مشقت اٹھائی ہے وہ سواب اپنے جگہ پر ہے اس کو ضرور ملے گا قیام الہل جو ہے یہ سلاد ہے اور تراوی یہ دو مختلف چیزیں ہیں یہ قیام الہل ہی ہے تراوی جو ہے قیام الہل ہے قیام الہل ہے رات کا قیام ہے اچھا تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ قیام العل جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے تو یہ تراوی تو 20 رکعت ہے قیام الحل دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ تحجید بھی تحجید آپ تاجد تاجد آپ ادا فرمایا کرتے ہیں وہی آپ کا قیام الہل کرا تھا <تصفح> یعنی الگ سے یہ تراضی کے علاوہ ہوتا تھا وہ تعدد ہوا کرتے تھے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا ایک آدمی جماعت میں شریک ہوا ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیں گے اور عشاء کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکا تو عموماً پریکٹس یہ ہے کہ جو لوگ عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے وہ وطر جو ہے امام سے علیحدہ پڑھتے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے کیا یہ ضروری ہے تو دیکھیں ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض علماء تو یہی کہتے ہیں بعض قطب میں یہی ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پڑھ سکتا ہے تو اس میں اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کلاس علماء سے بچنا بہتر ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی نہ پڑھے تو اچھا ایک کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی میں کراچی سے شریف بول رہا ہوں صاحب جی سنتے ہیں ایک سوال ہے تیرا جی ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے تو اس میں مزانہ ظاہر ہے نماز پڑھاتے ہی ہیں تو ان کا تلفظ جو ہے وہ کشمیری ہے تو مثال جی کے طور پہ جلدی بہت پڑھتے ہیں ہم ہم اچھا اتیا پوری نہیں کر پاتے کلام پھیر دیتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سمی اللہ ہولن من ہے لفظ اور وہ اس کی ہی کرتے ہیں اللہ علمن حمدہ تو اب میں یہ تھوڑا سا دل پہ احساس ہوتا ہے کیا یہ لفظ صحیح ہے ہمیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے بس تھی. میرا یہی سوال چلیے بات جی اس دیکھیے جناب انہوں نے جو کوشچن کیے ہیں اس کا تعلق جو ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ اطحیات بہت جلدی پڑتے ہیں اے اے بلکہ ہم احتیاط نہیں پڑھ پاتے وہ سلام پھیر دیتے ہیں تو اس میں بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ اس امام صاحب کو کہا جائے اے اے تو اس کو سمجھایا جائے کہ آپ اتنی جلدی نہ کریں اس سے جو ہے ہم لوگوں کی احتیاط بھی پوری نہیں ہوتی اور آپ سرام پھیر دیتے ہیں معموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو مشقت سے بچانے کے لیے دل و شریف مختصر پڑھ لیا جاتا اور جس کی وجہ سے جو ہے جلدی اسلام پھیر دیا جاتا ہے اور اس کے جواب کا بھی لکھا علم نے تو اس مسئلے پر یعنی اتنا وہ فتنے کا امکان نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ سمجھانا چاہیے اس کو تاکہ وہ اس سے بات آ جائے اور پھر دوسرے فمی اللہ من تو حمیدہ کا اگر تلفظ دیکھیں صحیح فیصلہ تو اسی وقت کیا جائے گا کہ جب اس کو سن لیا جائے اگر یہ حمدہ بھی کہہ رہے ہیں تو فساد مانا جو ہے اس میں کیا کہا جا سکتا ہے فصا نے مانا تو برل نہیں ہوگا پھر بھی حمد کا مانا اس میں آئے گا تو لیکن برل یہ کہ اس کو درست پڑھنا چاہیے اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس امام کو سمجھایا جائے اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے پھر کہیں اور نماز پڑھ لیں ٹھیک تراوی کی قضا ہوتی ہے تراوی کی قضا نہیں ہے تراوی اگر ٹائم نکل گیا اس کا اس کی قضا نہیں کی جائے گی اچھا اگر کسی مسجد میں یا کسی علاقے میں کوئی ایسی مسجد جہاں حافظ قرآن نہیں ہے تو کیا کیا جائے تراوی کیسے پڑھی جائے گی اس علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جس قدر جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لے اور کچھ نہیں تو پھر وہ لوگوں میں معروف علم کی تراوی تو اسی کو جو ہے دو مردہ ریپیٹ کر کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ شاء اللہ ترابی ادا ہو جائے گی آج کل یہ آخری اشیاء چل رہا ہے جو شبے چل رہے ہیں کل پچیسویں شب تھی آج چھبیسویں ہیں کل ستائیسویں ستائیس میں بیشتر مساجد میں کلام پاک جو ہے وہ کو پہنچ جائے گا اس کے بعد جو ہے مطلب یہ کلام پاک ختم ہوتا ہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مسجد خالی ہو جاتی ہے بیشتر لوگ ترابی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں ہاں یہ غلطی ہے کیونکہ سنت تو یہ کہ رمضان کی راتوں میں قیام کر اور رمضان کی راتوں میں قیام اسی صورت میں ہوگا جبکہ پورے رمضان میں جو ہے ترابی پڑھی جائے اگر ستائیس تک پڑھی اور باقی تین راتوں میں چھوڑ دی تو سنت میں کمی ہو جائے گی اور حکم یہی ہے کہ پورے جو ہے ترابی تو پوری انتیس یا تیس پڑھنی پڑیں گی نا چاند دیکھ کے شروع ہونی ہے اور چاند دیکھ کے ختم ہونی ہے اچھا کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی بہن سے بول رہی ہیں مفتی غلط ہے جی فرمائیے جی, جی, جی, جی میرا درخت ایک نماز کے بارے میں بیٹھنے وقت انگلی جو اٹھاتے ہیں یہ اٹھانا ہے واجب ہے فرض ہے یاد ہے جو بعض لوگ دیکھا ہے وہ ایک اٹھاتے ہیں اور چاروں ہیں تو اس کے بارے میں بتا دیں اور دوسری بات مجھے پوچھنی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام مذاق کرنا چاہیے انگلی جو اٹھاتے ہیں تو یہ مقبول تاریخ ہو جگہ کھانی چاہیے اس کے بارے میں مجھے بتا یہی <تصحيح> تشدد کے دوران انگلی اٹھانا قبلے کی طرف جی جی لوگ کہتے ہیں کہ انگلی اندر مون لیتے ہیں ہاتھ یہ غلط نہیں کرنا چاہیے ذرا اس کے بارے میں گائیڈنس چاہیے یہ بتا دی اچھا اور ایک ملتے میں روزے کے متعلق مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں تو محلے میں تین گھروں کا روزہ سارے محلے کے روزہ بازی بھا ہیں اگر حکومت میں اعلان نہ بھی کیا ہو تو ایک منٹ یہ بات میں آپ کے سننے سے دوہرا دیجیے میں معافی چاہتا ہوں جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر محلے میں تین گھروں کا روزہ ہو گیا ہونا اگر تین لوگوں نے روزہ رکھا ہو تین گھروں نے اور باقی نے نہ رکھا ہو تو سب پورے محلے پہ روزہ واضح بات ہے اگر حکومت نے اعلان نہ بھی کیا محلے کی مسجد میں اعلان ہو گیا ہو تو اچھا اور ایک کراوی کے بارے میں پوچھنے کے لمائی کراوی جو ہے کافی پورنی چاہیے کچھ لوگ تو آخر کار بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس سے بات میں نے پوچھی تھی چلیے دوبارہ پوچھ کوئی بات یہ مفتی صاحب یہ پشاور کے انگلی اٹھانا تشہد میں سنت ہے واجب ہے یا دیکھیں یہ تشدد میں انگلی اٹھانا سنت موقعہ ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے اس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ ریکلاۃسلام جو ہے وہ انگلی اٹھایا کرتے تھے اور باقاعدہ آپ کے جو انگلی یعنی انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے برابر والے جو انگلی ہے ان کو ملا کر جو ہے وہ پچاس کا پانچ کا عدد بنتا ہے اور یہ ایک جو ہے یہ باقی تین انگلیاں اس کے ساتھ مڑتی تھی اور ایک جو ہے انگلی سیدھی کھڑی ہوتے تھے تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے تین سوالوں کے جوابات ابھی دیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہماری بہن پشاور سے ہمیں کال کر رہی تھیں اور اس دوران ہم وقفے پہ چلے گئے ان کی کال بھی درمیان میں جو ہے منقطع ہوئی جی یہ پوچھ تھی کہ قبلہ کی طرف انگلی اٹھانا بعض حضرات کہتے ہیں کہ نامناسب ہے بے ادبی ہے تو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ حضور صحاح جو ہے وہ سیدھی انگلی جی یہ اصل میں تشاہد میں اس بات کی گواہی دینی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی لیے اس انگلی کو شادت کی انگلی کہتے ہیں تو اب عام زندگی میں جب اس انگلی کا نام ہی کی انگلی ہے جب کلمہ پڑھتے ہیں شہادت کے لیے انگلی اٹھاتے ہیں اسی طرح نماز کے وضو کرنے کے بعد کلما پر کے پاس انگلی اٹھا کے پڑنے کے بارے میں है. باقاعدہ روایت آئی ہے تو پھر نماز کے اندر سے مرہ کرنا حیرت کی بات ہے حالانکہ حدیث کریما میں آتا ہے کہ یہ انگلی جو شیطان پر جو بہت بھاری ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے شیطان کے لیے اچھا اچھا میں بہن ایک سوال یہی پوچھا تھا کہ اگر روزے کا اعلان ہو جائے اور تین گھروں میں ایک محلے کے جو روزہ رکھ لیا جائے اب چاہے سرکاری طور پر اعلان ہو یا نہ ہو کیا پورے محلے پہ روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے دیکھیے محلے کی مسجد کا اعلان خاص طور پہ چاند سے متعلق اس کی کوئی شریع حیثیت نہیں ہے اپنے طور پہ ہر شخص اپنے اپنے جو طور پہ اعلان کر دیتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت مطالعہ میں اعتبار اسے سورت میں کیا گا جب حاکم کی طرفلان جس کو جید علما جو ہے جس کے بارے میں فیصلہ دے رہے ہوں <تصفح> تو اگر محلے کی مسجد پر سو آدمیوں نے بھی سو گھروں نے بھی اگر روزہ رکھ لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بات یہی ہے کہ جو, جو گورنمنٹ کی جانب سے اس کا علما کے تحت اعلان کیا کی جائے اسی کا اعتبار سے جی ہاں کیا. اس کے لیے باقاعدہ پراپر لوگ ہوں <تصفح> وہ اعلان کرے تو ان کے اعلان کی اہمیت ہے ورنہ کسی ملک کی مسجد میں اعلان ہوگا کہ جناب چار نظر آ گیا کسی کی نظر کمزور ہوگی گا مجھے تو نظر میں کیا نظر نہیں آیا چلیں گے اب ہر محلے میں ایک الگ عید ہو ہوگی ایک الگ رنزان ہو رہا ہوگا کتنا پھیلے گا اس سے مسلمانوں میں صحیح اچھا یہ احساس ہو کہ نابالغ بچے کے پیچھے ہو جاتی نہیں نابالغ کی نماز چونکہ خود اس پہ فرض نہیں ہے اور اس کے جو ہے فرض میں نفی ہی ہے تو نابالغ نابالغوں کی امامت تو پڑ سکتا ہے بالغوں کی امامت نہیں کر سکتا خواتین کی تراویح کے کس کے پیچھے ہوگی خواتین, خواتین ترا... تے امام ہو... خاتون تے امام ہو نہیں سکتے جی اگر خواتین دیکھیں اول تو انہیں گھروں میں ہی تراویح پڑنی چاہیے لیکن اگر کہیں رواج ہے مسلمانوں میں جیسے کہ پاکستان سے باہر بعض ممالک میں یہ عادت ہے مسلمانوں کی کہ ان کے خواتین مساجد میں آ کے پڑھتے ہیں یا بعض جگہوں پہ بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر مسلمان مرد ہے وہی وہ تراویح پڑے گا اور خواتین الگ پردے میں مقام پر اس کی کر سکتے ہیں ایک کال لینا چاہتا ہوں السّلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں نے ویسے تین سوال ہیں ایک سوال یہ ہے اے اے اس وقت کر لیا جائے تو وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہونٹ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں تو اس میں خون تک جو رس ہو تو اس میں آپ میں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم درمیان میں ویسے وغیرہ لگا سکتے ہیں یا کوئی قریم اچھا اور تیسرا سوال تھا کہ روٹی کے اوپر میرے نا ہلو یہ جی مجھے سب چلیے پہلے ان کے سوالوں کے جوابات دے دیتے ہیں دیکھیں اگر غسل کے دوران اگر کوئی ایسا کام نہیں پایا گیا جس سے وضو ٹوٹتا ہو تو پھر تو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے اس کے درمیان میں دوسرا کچھ تھا کہ ہوٹ وغیرہ پھڑیا ہے تو خون آئے تو کریم وغیرہ لگا سکتے ہیں تو بلا شبہ کریم وغیرہ لگا سکتے ہیں مگر احتیاط یہ کرنی پڑے گی کہ کریم کا ذائقہ جو حلق میں جائے حفاظ لے کر تراوی پڑھا سکتے ہیں ہمارے ہاں تو روایت یہی ہے اجرت لے کر تراوی پڑھانا ناجائز ہے کہ تراوی جو ہے وہ ختم قرآن اس میں ضروریات دین میں سے نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسی اس میں بات پائی جاتی ہے کہ اس میں اگر ختم قرآن نہیں کیا گیا تو دین کا کچھ حصہ چلا جائے گا تو اس لیے ہمارے علماء کا یہی فتوا حنفی فقفہ کا تو اس سے تحریمی ہے اس کا ایسا کرنا کہ تعت پہ اجرت لینا ہے یہ ہے اچھا اگر کوئی بچہ روزہ رکھے اور رکھ کر توڑ دے شدت روزہ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے کیا بچے پر روزے کی سزا ہوگی نہیں کہ وہ نابارغ ہے اس لیے مکلف نہیں ہے اس پر روزہ فرض بھی نہیں ہوا تھا تو اب اگر وہ توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا نہیں ہے لیکن بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے اس کی قضا کی عادت ڈالی جائے تاکہ کل کو بڑا ہو کے بھی روزہ توڑے تو قزا کی عادت ہو جا جائے کسی خاتون نے روزہ رکھ لیا اور وقت سے پہلے ایام شروع ہو گئے روزہ ٹوٹ گیا اس کی قضا ہو گیا کفر اب یہ دیکھیں گے ذرا وقت سے پہلے ایام بازو کا عادت سے پہلے بھی شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر دو پیریڈس کے درمیان میں دو مہاواریوں کے درمیان میں اگر پندرہ دن کا وقفہ بن جاتا ہے تو پھر وہ جو ایام شروع ہوئے انہیں حیض ہی مانا جائے گا हुँ. اور اگر پندرہ دن سے پہلے شروع ہو گئے یعنی پچھلی مرتبہ جو مہماری گزری تھی ابھی پندرہ دن گزر, نہیں گزرے کے چودویں دن بارہویں دن شروع ہوگا تو وہ جو شروع کے دن ہے نا جو تیرواں چودواں پندرواں تک یہ ایام جو ہے مہاواری میں شمار کیے جائیں گے اور ان ایام کے روزے بھی ان کے درست ہو گئے اچھا اگر ایک ہی رمضان میں دو روزے توڑ دیے تو دونوں کا الگ الگ کفارہ کفارا کفارہ دینا پڑے گا اور دونوں کی الگ الگ قزا کرنی پڑے گی نہیں اگر ایک رمضان کے دو روزے توڑے ہیں تو پھر ایک ہی کفارہ کافی ہے مگر قزا الگ الگ کرنی پڑے گی یار اگر دو روزے توڑے ہیں تو باسٹھ روزے رکھنے پڑیں گے ساٹھ کفارے کے اور دو قضا کے ساٹھ کفارے کے دو قضا کے آپ نے دیکھا روزے کا معاملہ کتنا سینسٹیو ہے اور ہم جو ہیں وہ روزہ ہی ایسے چھوڑ دیتے ہیں آرام سے کہ ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج سر میں درد ہے آج روزہ نہیں رکھیں گے تو آر آئے گا چھٹی والے دن روزہ رکھیں گے روزے کے لیے اتوار جمعہ ہفتہ پیر کی ضرورت نہیں ہے روزہ فرض ہے اور فرض اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے اور فرض کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہر حال میں ہمیں فرائض کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کی ادائیگی کی توفیق ختم فرمائیں اس لیے کہ توفیق صرف اللہ کی دی ورنہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ رمضان شروع ہوتے ہی بیشتر لوگ نفسیاتی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں بیشتر لوگوں کا آٹومیٹکلی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے بیشتر آزاد جو شوگر کے پیشنٹ بن جاتے ہیں کا جو ہے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں رمضان یہ سب نفسیاتی حربے ہیں اور شیطان کے کارنامے ہیں گو کہ شیطان بند ہوتا ہے ان میں نفس لیکن نفس ٹرینڈ ہو چکا ہوتا ہے وہ شیطان بن چکا ہوتا ہے ناظرین محتم یہ رمضان ہے انشاءاللہ اگلی ملاقات ہماری زندگی بخیر رہی تو اب میری ملاقات تو آپ کی عید کے بعد ہوگی پروگرام جو ہے وہ پرسوں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غز اور شیخ الحیض مفتی محمد ابوکر صدیق کو اجازت دیجیے اللہ حافظ Some <laughs> on